آئے تو تیلی بھی کافی ہو سکتا ہے آگے جاؤ آسان ہے غسل کرنا ایک دفعہ کیا معنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آزائے وزومی تو تسلیس سنت ہے تو کیا جناب عالی غسل میں بھی تسلی سنت یا فرض ہے فرمایا کہ نہیں غسل سے مراد اپنے بدن کو پورا دھونا ہے اگر آپ کی یقین ہے کہ پورا ایک دفعہ دھویا گیا ہے پانی پورا پہنچ گیا ہے تو ابھی اس کی با... تین دفع کی ضرورت نہیں ہے ایک غسل کافی ہے چلو ماتے کہ میمونہ نے فرمایا کہ وضاحت نبی علیہ وسلم اللہ کے نبی کے لیے پانی رکھا غسل کے لیے فغصل یدو مرتین اور سیاست اپنے ہاتھوں کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا سم افرغ آلاش مالی پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پائیں بائیں ہاتھ پہ, پہ پانی ڈالا فغصر کی رہو تو استنجا کیا جمع ہے نا تو ذکر مال خسیتین لیکن یا تو ادب کما کریں کیا استنجا کیا سم مساح پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مسح کیا پہلے پانی نہیں ہوتا تھا تو استنجا کے بعد یہ مسنون تھا کہ نبی صاحب زمین پر ہاتھ کو ایسے کرتے ایسے ٹھیک ہے ملتے نا اس طرح اس لیے کہ رائحہ ہائی اگر ہاتھ کے ساتھ ہو ناخن کے درمیان ہو وہ ہٹ جائے اچھا ثم مضم وسطن شک پھر مضم فرماتے ناک میں پانی ڈالتے وغسل وجوہ یا چہرہ دھوتے ہاتھ دھوتے ثم افاظ آلات جسدی پھر پورا ایک مرتبہ اپنی بدن تحاؤ والا ممکان ایک دفعہ علیہ جسد پھر پوری جسد پر پانی ڈالتا تماؤ والے مکانی پھر اس جگہ کو چھوڑ دیتی فاقا صلاحت بل ہلاب او تیب ان دل یہ باب ہے معنی لفظی یہ ہے دربیاان شروع کرنے غسل کے بل ہلاب سے او تیب یا خوشبو سے ان دل نہانے کے وقت جب تم نہاؤ تو غسل کی ابتدا طیب سے کرو خوشبو سے یا بل خلاب سے کرو امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم میں یہ ایک ایسا ترجمہ ہے پر بہت بڑا بحث چلتا ہے یہاں تک کہ بعض حضرات نے امام بخاری کو غلطی کی نسبت بھی کی ہے کہ امام بخاری اپنے تراجم میں کہ بازی محدثین نے یہاں تک کہہ دیا ہے نہ میں نے دیکھنا ہے نہ تم نے دیکھنا ہے تو سے محدثین نے کہہ دیا ہے کہ امام بخاری یہاں ترجمہ باندھنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے غلطی کیسے ہوئی ہے ابھی توجہ کرو خلاب کس کو کہتے ہیں اصل میں خلاب کا معنی ہے چونا دو دونوں دونا کس کو کہتے ہیں یہی چونا دھونا ایک ہی چیز ہے یار ابھی ہم جو ہے نا پیچ ڈی کریں گے اردو کے لیے مصیبت ہے اب نہیں سمجھتے نا خستہ خبر اللہ لسل دورس لیکن یہاں حلاب سے مراد محلب ہے دھونا نہیں ہے دھونے کا برتن ہے وہ برتن جس میں گائے بھینس بکری اونٹنی اس کو دھویا جائے امام بخاری کو جو سا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری خلاف سے کچھ کوئی خوشبو لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد ابھی ہے امام بخاری کہتے ہیں باب من بدا بل یہ باب ہے بیان درمیان شروع کرتے ہیں تو نہیں تو من بدا بل اے بزورے تو اس وقت کئی چیزوں کے بیج کو جمع کر کے اس سے رس نکالا جاتا تھا اور اس میں کچھ خوشبو کے اثرات بھی تھے اس سے ابتدائی غسل کرتے تھے تو اب تیب اس کے ساتھ خوشبو آ گئی مسئلہ حل ہو گیا ہے محلوب بل بزور ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں رس ہے بیجوں کا بھی جانتے ہو تخم کا اور اس میں خوشبو کے اثرات بھی ہیں آپ ملتانی مٹی بھی استعمال کرتے ہیں آپ سر کے لیے دہی استعمال کرتے ہیں لسی استعمال کرتے ہیں اور پہلے بعض حضرات ایسے بھی تھے انڈا استعمال کرتے تھے انڈا سر پہ توڑتے اس کو پھر مالش کرتے ابھی انڈے کے مقابلے میں شمپو آ گیا ہے کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ شمپو کے بعد پھر پتنی بمبو آگے کیا آئے گا کوئی مصیبت آگے اور بڑھ جائے گی لیکن جس زمانے میں شمپو ممپو نہیں تھے نا تو یہ لوگ جو ہے نا اپنی بالوں کو ان چیزوں سے سفا کرتے تھے تو یہ شاہلی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے تو اب انشاءاللہ شاء اللہ من بدا بل ہلاب اے بے یا بے محلو ٹھیک ہے وہ رس جو کہ بیجوں سے لیا گیا اب تیم ان دل گھوسلے اب مسئلہ حل ہے شیخ عدیس رحم اللہ نے ایک دوسری بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلاب دودھ دھونے والا برتن ہے دودھ دھوئے جس میں دودھ دھویا جاتا ہے وہ برتن ہے اس برتن میں پانی ڈالا جاتا ہے تو جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں اس, اس برتن میں دسمت ہوتی ہے چکناٹ ہوتا ہے جب پانی سے آپ اس کو بریں گے تو چکناٹ اس پانی کے سر پہ آ جائے گا جب چکناٹ پانی کے سر پہ آتا ہے نا یہ پانی تم جب ڈالو گے اپنے بدن پر اس سے بدن तर سا تر ہو جائے گا تر ہونے کے بعد جب صابن لگاؤ گی تو بدن خشک ہو جائے گا تو صاف ہو جائے گا جیسے پنجاب کے پہلوان حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ جب نہاتے ہیں تو پہلے اپنے بدن کو پورے تیر سے مالش کرتے ہیں پورے بدن کو تیر سے مالش کر لیتے ہیں تو اس سے بدن میں کیا آ چکناٹ آ جاتا ہے اس کے بعد ماتیں آتے صابن لگاتے ہیں وہ چکناٹ جب دور ہوتا ہے تو بدن کی میل کو چل بھی دور ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں ہی سے مراد وہ برتن ہے جس میں پانی دودھ دو دو جاتا ہے جب اس میں پانی ڈالا جائے تو چکناٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے اس سے غسل کرنا اور خوشبو لگانا بہرحال اس کے علاوہ بھی محدسین کی آرا کافی ہیں چاہتے ہیں تو آگے بھی جاؤں لیکن یکفی حاضا ان اللہ باب من بدا بل ابتدائے غسل خلاب سے اب خلاب کیا ہے محلوب بل بزور یعنی بیجوں کا نچوڑ اور رس پہلے اس کو لگائے یا کسی قسم کی خوشبو لگائے غسل کے وقت تو غسل سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں غسل کے بعد بھی لگا سکتے ہیں آپ نے ترمیزی کی حدیث پڑھی ہے نا حضرت آشر صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے لیے خوشبو بناتی اللہ کے لیے بھی خوشبو لگاتے اس کے بعد سما یہ طوفانسائی و سما یقصر یاد ہے حدیث ترمیزی کو یاد رکھو اور غسل کے بعد جو ہے وہ بھی خوشبو لگاؤ اس لیے کہ مقصود تو تتیب ہے تو نظافت سے نانی سے نظافت آ گیا ہے خوشبو لگا تو تتیب آ گیا ہے تو نور اللہ نور ہو جائے گا اناشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے من الجنابہ اللہ کے نبی جب غسل فرماتی تھی جنابہ سے دا بشین تو منگا دی کوئی چیز نہ ہوابے بمسل ہی لاب کے تو ایک ہاش نے لکھ دیا اے نا ان یا سوفی ہلاب ایک ایسا برتن جس میں اونٹنے کا دویا ہوا دودھ تقریباً مٹ جائے اس فرقہ بھی یک لوگو اور ارادے سے وہ یعنی ایسا برتن جس میں خوشبو ہوتا تھا فاخت اب اللہ کے نبی اس سے پانی لیتے اپنی چلو سے فبدا بیک عراس احمد دائیں طرف سمل اے سر پھر بائیں طرف فقان اب ہیما پھر اشار ابیما فقارا بمان اشارہ اشار اب ہیما اللہ پہلے پانی لیا یوں پھر یوں پھر اے ڈال دیا ٹھیک ہے آگے جاؤ مزمز اور استنشاخل جنابا پہلے کہہ چکا ہوں ہمارے احناف کے نزدیک مضمض اور استنشاخ جنابت میں کیا ہے فرض ہے امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے امام احمد سے تین اقوال منقول ہیں آخری قول جو زیادہ معتبر ان کی نزدیک ہے وضو میں سنت ہے مزمزہ اور استنشاق غسل میں فرض ہے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں نے ڈالا نبی علیہ السلام کے لیے غسلن یعنی پانی نہانے کا نہانے کے لیے میں نے پانی ڈالا اسے سمجھ گئے نا بسل خان میں بالٹی رکھتی مسلم فاف رکھ ابھی امینیا لائے ساری اللہ کے نبی نے غسل شروع کیا تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا بائیں پر فقا صلی کو دویا سما کا صلاح فرض پھر سنجا کیا سوم کا بھی الرز پھر اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے زمین پر یوں وفا مسا بھی تلا اس کو مسا کیا مٹی سے سوما کا سلا پھر اس کو دویا سوم مذمد وسطان شک مذمد و فرما استن شک سوما غسل وجوہ پھر آپ چہرے کو دویا ہوا فاض راسی ہی اور سر پہ پانی ڈالا سوما تنا پھر ایک طرف ہوئے فاغا سال کا دا مئے ہے دونوں ہاتھ پاؤں کو دویا سم موتیا بھی مندیل پھر اللہ کے نبی کو میمونہ نے کیا کیا تو لیا ایک رنبال بال تنشیف آزاد کے لیے پیش کیا پلم یا انفظ تو اللہ کے نبی نے اس مندیل سے اپنا پانی نہیں سکھایا اس سے پانی نہیں سکھایا گوئے کہ مندیل نہیں استعمال کیا تولیہ نہیں استعمال کیا بعض حضرات شوافی کا قول یہ ہے کہ تولیہ استعمال کرنا وضو کے بعد یا غسل کے بعد یہ مکرو ہے اسے اس کہ اللہ کی نبی نے استعمال نہیں کیا ہمارے احناف کی تاقیق یہ ہے کہ مکرو نہیں ہے قاضی خان کے فتح جو فاتو قاضی خان نے لکھا ہے فلابا سبل مندیلے کہ تولیہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ تولیہ وضو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غسل میں بھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں استعمال کیا ایسے کئی وجوہات ہیں ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شاید یہ موسم گرما تھا گرمی کا موسم تھا تو گرمی کے موسم میں لوگ تولیہ نہیں استعمال کرتے اس لیے کہ یہ بدن تھوڑا سا تر ہو کہ ٹھنڈک تا دیر رہ جائے تو شاید اللہ کے نبی نے اس لیے مندل نہیں استعمال کیا دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ شاید اس مندل میں وسق ہو میل ہو اور یہ مندل نامناسب تھا تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہتے بس رہے نے دورے دو خیال یہ تو میل میل کپڑا ہے تو میلے کپڑے سے بدن پہ لگاؤں گا تو فائدہ اگانے کا فائدہ پھر کیا تو نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے بھائی تو اس سے یہ استعلال نہیں صحیح وکا کہ دل مکرو ہے اس لیے کہ حضرت آشا صدیقہ نے فرمائے وقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خر قتل یونش بھی آزاد ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے ایک کپڑا تھا جسے آسا کو سکھاتے تھے تو نبی علیہ السلام پورے استعمال کرتے تھے لیکن یہاں نہیں استعمال کیا تو ضرورت وقت غیر مناسب ہوگا گرمی ہوگی ٹھیک ہے یا کوئی دوسرا کوئی نقطہ ہوگا دوسری بات یہ کہ ایک نفس استعمال ہے ایک وجوب ہے تو وجوب کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں لیکن ہم مکروہ نہیں کہہ سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے استعمال تو کیا ہے نا چلو اور پسند یہ پہلے آپ نے پڑھ لیا امام بخاری آپ کو پر کتاب لمبی کرنا چاہتا ہے دیکھو استنجا کے وقت آپ نے استنجا کیا ہے استنجا کے بعد آپ نے اس ہاتھ کو مٹی میں ملنا ہے اس لیے کہ اس سے راہائی کری بھی دور ہو جائے اگر ناخن کے اندر کوئی چیز ہے وہ بھی مٹی سے چلا جائے اس لیے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ انقاہ ہو جائے صاف و ستھرا ہو جائے لیکن آج اگر آپ سنت کے لئے ویسے گزل خان یوں کر دو دیوار کے ساتھ تو اسی کے سنت ادا ہو جائے گی لیکن آج کل تو ایسے صابن ہیں جو عام لوگ تم نخری بھی کرتے ہو یہ صابن اس کے جاگ ہے اس کے کم ہے یہ جو خشک ہے یہ تر ہے یہ جلتی ختم ہوتا ہے یہ تا ختم ہوتا ہے آج کل تو یہ مسئلہ ہیں اس وقت صابن کہاں تھا بھائی آگے جاؤ کا نمبر گریا علاقہ یہ پہلے ہو گیا ہے باب حال یوتھ خل الجنوب و یا دہو سلینا قبل یا صلاحہ اذا لم یقن علا ی کا زرون غیر الجنابتی و اد خلا ابن عمر ولبرا ابن و اظب في فتح ولم یا صلہ سمتوز اولم یا ابن و عمر و ابن و عباس میں امام بخاری رحم اللہ چونکہ پانی کے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں آیا پانی کے ساتھ کوئی چیز شریک ہو جائے ناپاک ہو تو اس پانی کا کیا حکم ہے پھر اختلاط ایک ایسی چیز کا جو کہ پاک ہو لیکن قذر ہو یا پاک غیر قذر ہو تو ان کے مسائل اور ان کے احکامات بیان کیے اب یہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آیا جنوب انسان جبکہ اس کے ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں اور اگر یہ اپنے ہاتھ کو داخل کر لے تو اس سے پانی پلیت ہوتا ہے یا نہیں اس پر امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور برہ ابن عازب رضی اللہ عنہما نے پانی میں بغیر دوئے ہوئے ہاتھ کو اندر داخل کیا تھا اور اس کے بعد وضو بنایا تو اس تعلیق سے امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرتے ہیں اگر جنوب انسان کے ہاتھ پر قذر یعنی ظاہری نجاست نہ ہو یوں اپنا ہاتھ پانی میں داخل کر دے تو اسے پانی پلیت نہیں ہوتا جبکہ اہناف کی یہ رائے ہے کہ جنوب انسان اگرچہ اس کے ہاتھ پر نجاست ظاہری نہ ہو لیکن پانی کے اندر ہاتھ نہیں داخل کر سکتا اس لیے کہ جب نجاست متواہما یا متواہمک نجاست متواہم کے ہوتی ہوئی حکم یہ ہے کہ لا یگ سن دو فل اور وہاں یہ حکم ہے کہ پانی پلیت ہوتا ہے تو پھر نجازتی متحقہ کی ہوتی ہوئے پانی کیسے پلیٹنا ہوگا سمجھ گئے آپ دوسری بات اگر آپ ہاشیا دیکھ کر آئے ہوں تو یہاں مسئلہ ایک عجیب و غریب سا چل رہا ہے امام بخاری باب ذکر کرتے ہیں حال یدخل خل اور جنوب یدو فی اینا اور اس کے بعد جو حضرت ابن عازم رضی اللہ عنہما کا جو فعل نقل کرتے ہیں اس کا تعلق ہے تہور سے وضو سے غسل سے نہیں ہے حدث سے ہے جرابت سے نہیں ہے تو امام بخاری رحم اللہ نے جو تعلقات پیش کی ہیں وہ باپ کے ساتھ زیادہ مناسبت اور نہیں رکھتے تو اس لیے بہتر یہ کہ امام میں بخاری کی کئی باب دو مسال پہ اس کو ہم تقسیم کر لیں ایک یہ کہ آیا جنوب انسان بغیر دوئے ہوئے ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے یا نہیں حکم یہ ہے کہ نہیں آیا حدث بے وضو انسان اپنا ہاتھ بغیر دوئے ہوئے پانی میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے تو بہتر یہ کہ یہاں پہ دو مسئلے چلے اور دونوں مسلوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہو ٹھیک ہے حالیت خلر جنوب و فلنا کیا داخل کر سکتا ہے جنوبی انسان جنوب انسان اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں پہلے دھونے کے حضالم یکن اعلی یدی قزر جبکہ اس کے ہاتھ پر نجاست ظاہر نہ ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر, کہ اگر ہاتھ پر نجاست ظاہری ہو پھر یہ ہاتھ پھر تو نہیں داخل کر سکتا اگر داخل کر لے تو پانی پلیت ہوگا اس لحاظ سے کہ اس ہاتھ پہ جو نجاست پڑی ہے وہ تو نجاست, نجاست ہے تو نجاست کے اتصال سے پانی پلیت ہوتا ہے و اد ابن عمر و البرا ابن و یا <التحورے> داخل کیا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور براہ ابن آزم نے ہر ایک ان میں سے اپنے ہاتھ کو پانی میں اور دھویا نہیں تھا سما توجہ پھر وضو کیا اب یہ تعلیق جو ہے یہ محدث کے بارے میں ہے بےوزو والے کے جنب کے بارے میں تو نہیں ہے باپ باندھا ہے کس سے جنب سے اور تعلیق پیش کیے وضو سے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو عضو ہیں یہ پلیت نہیں ہوتا اگر حد سے اصغر کی وجہ سے ظاہر کوئی نجاست نہ ہو ہاتھ پلیت نہیں ہے تو جنابت کے لحاظ سے بھی پلیت نہیں ہوگا جبکہ قضر ظاہری نہ ہو ولم یار ابن عمر و ابن عباس باسن یعنی نہیں جانا ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ نعمانی کوئی گنا بما ان من غسل جنابہ یعنی وہ پانی یا وہ چھینٹیں جو کہ لگتے ہیں انسان پر جنابت کی وجہ سے غسل جنابت کی وجہ سے مطلب کیا ہے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنوب کا بدن ظاہری اگر نجاست نہیں ہے تو پلت نہیں ہے اس لیے کہ جب تم غسل کرتے ہو تو پہلے سر پہ پانی ڈالتے ہو اب سر کا پانی جو ہے نیچے گرتا ہے اس کی قطرات بدن پر آتے ہیں نا پانی کے جو قطرات گر کر بدن پر پھر لوٹ کر آتے ہیں، یہ بھی تو پلت ہونی چاہیے لیکن جب یہ پلت نہیں ہے تو لہذا اس کا ہاتھ بھی پلی تو نہیں ہے <تصفح> تو اس کا جواب آسان ہے ہم کہتے ہیں کہ جنوبی انسان جنوب انسان ہاتھ داخل نہیں کر سکتا اگر آپ کہتے ہیں کہ قطرات ماں پانی کے جو قطراتیں بدن پر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا اظہار پھر باقی بعد میں ہو جاتا ہے اور عموماً یہ ہے کہ جب پانی تم ڈالو تو بدن پر آتا ہے ادھر ادھر نہیں جاتا لیکن اگر فرزن چلے بھی جائے نا تو اس کے بعد تو آپ دوبارہ پھر بدن کو دھوتے ہیں نا تو اگر اوپر سے معاملہ آ گیا پانی کا تو نیچے بدن کے جو نچلا حصہ ہے اس پر آپ دوبارہ پانی ڈالتے ہیں تو اسے بدن پاک ہو گیا ہے آگے جاؤ چار روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ حضرت آشت صدیقہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے تختلف لف اے دینافی ہے کہ تخت اختلاف کرتے تھے یعنی آتی جاتے تھے اس برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دی گرے آپ سمجھتے نہیں تختری کے اختلاف جانتے ہو نا تقوب مثلاً آپ غسل کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ پانی لیتے ہیں یوں تو آپ کا ہاتھ پانی سے لگتا ہے نا پھر دوسرا آدمی پانی لیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی پانی میں لگتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے لگنے سے پانی پلت ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو پھر دو آدمیوں کا ایک برتن سے غسل کیسے صحیح ہو گیا اللہ سبھی تعاقب آتا ہے نا آپ کا ہاتھ داخل ہوا بالٹی میں پھر دوسرے کا ہاتھ بالٹی میں داخل ہوا تو اگر ہاتھ کے اتصال سے پانی پلت ہوتا ہے تو اللہ سبیل تعقب نے پانی کیسے لیا ٹھیک ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے پرشن میں کہ وہ ہم دچر تو ڈب در اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو پانی لینا ہے پانی کب لینا شروع کیا تھا نبی علیہ سام پہلو ہاتھ دھوتے تھے سنجا کرتے تھے اس کے بعد پانی لیتے تو اب یہ, پانی تو یہ ہاتھ تو پاک ہے اب یہ ہاتھ تو پہلے دویا ہوا ہے یہ تو پاک ہے مسئلہ تو تب تھا کہ بغیر دوئے ہوئی جنب آدمی پارٹی میں ہاتھ داخل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا جاؤ اب آج کا سبق بہت آسان ہے حضرت آشر صدیقہ فرماتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخت تسل من الجنابا جب جناب سے غسل فرماتے تھے تو رسل یا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے اب مسئلہ ہمارے لیے ہے آپ کے لیے ہمارے لیے ہے اے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے طرف میں نسبت نہیں کرتے تو میرا مسئلہ اپنا رائے ہے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عتیق الرحمان جو ہے اب یہ جنوبی ہے جنوب ہے اگر اس کے ہاتھ پر نجاست ظاہری نہیں ہے ہاتھ اگر ناپاک نہیں ہے تو سے پہلے اس کو دھوتے کیوں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند جا گالہ یا دوہ ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیا کرتے تھے تو یہ دھو لینا اس لیے ہے کہ جنوبی کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے پانی کا پانی میں داخل نہیں ہونا چاہیے ہاں اس لحاظ سے ناپاک نہیں ہے کہ کسی سے مسافا کرے مسافا کر سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے پلت تو نہیں مسافا کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے اچھا جنبی انسان کے بدن پر پسینہ آتا ہے وہ پسینہ بھی پاک ہے اس کے ساتھ کپڑے پلت بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی آگے جاؤں یہ دوسری بات مبارک ہے کہ حضرت عشر فرماتے میں اور نبی علیہ السلام غسل کرتے ایک برتن سے اور یہ غسل جنابت کے اعتبار سے تھا عبد الرحمان ابن قاسم اپنے باپ کے حوالے سے حضرت عاشر رضی اللہ ناہ سے اسی حدیث مذکور کے معنی دوسری بات نقل کرتے ہیں آگے جاسان ہے سبن مالک فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے چونکہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کترات کر دی ہے انس ابن مالک متعین نہیں کرتے کہ فلاں تھی یا فلاں تھی لیکن مسئلہ چونکہ یہ معلوم تھا اور متحقق مسئلہ ہے تو انس کہتے ہیں نبی علیہ السلاط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے ایک بیوی غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے بس زیادہ مسلمن ان واہ ببن جری ان شعبہ یہی روایت مسلم ابراہیم واہ ابن جریر جب شعبہ سے نقل کرتے ہیں تو وہاں من منل جنابت یعنی یکت من میں واحد من منل جنابت یہ دونوں کا جو غسل تھا تو جنابت کا تھا تو ٹھیک ہے اگر جنابت کا ہے تو اگر ہاتھ اندر کرتے ہیں تو ہاتھ تو پہلے سے دویا ہوا ہے اور رہی یہ بات کہ چھنٹی گرتے ہیں تو آپ گراتے ہیں تو گرتے ہیں لیکن جب محتاط آدمی غسل کرتا ہے تو کوئی نہیں گرتا تو کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محتاط اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتاؤ ہے کوئی نہیں ہے تو بابا جب اللہ کے نبی محتاط ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرا وہ بھی محتاط تھی اس لیے کہ محتاط کی بیویاں بھی محتاط ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ وہ تو عالمات ہیں نا علم والیاں تھیں تو جب علم والیاں ہوتی ہیں تو ان میں تو احتیاط ہوتا ہے نا آگے جاؤ کہ ابھی سب سبق آسان ہے اب یہ مسئلہ ہم نے حدیث پہلے پڑھ لی یہ بات اس میں ہے افرغ اب یمینی علاشمہ علی الغسل غسل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا چاہیے مانیے کہ آپ پہلے دائیں ہاتھ کو دیں اس کے بعد پانی لینا ہے پانی لو اور بائیں ہاتھ کو دو بائیں ہاتھ کو دو ٹھیک ہے ایک بات دوسرا, دوسری دوسرا مسئلہ یہاں جو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جاتا ہے بائیں میں استنجا کے اور چلو حدیث روایت آئیں گے نا ابھی سب میمونہ کی ہیں صرف یہ یا ترجمہ طلبا میں تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی کچھ نہیں ہے حضرت میمونا بنت تل فرماتی ہیں کہ وزاۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا وسطرت اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پردہ بنایا اچھا طریقہ کیا تھا نبی پاک کے غسل کا فسب آئے دے پہلے پانی ڈالا ہاتھوں پر مرتن او مرتن دو مرتبہ یا دو ایک دو سلیمان جو شاگرد ہے ہرتے میں کس کا میمونر رضی اللہ تعالی کا وہ کہتے ہیں کہ لادری مجھے پتہ نہیں ازاکر سال سطح عملہ کہ سالم نے یہ بات کی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سالم نے مجھے تیسرا مرتبہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے یہ سلیمان سالم کی بات نقل کرتا ہے کہ مجھے میرے استاد سالم نے مررتن اور مررتن تو بتایا ہے لیکن سلاسن مجھے یاد نہیں ہے سما فرغ ابھی امین لاشم علی دائیں ہاں سے بائیں پہ پانی ڈالا فخص اللہ فرج وسنجا کیا سوما دل کا یدوبل عرض پھر ہاتھ کو زمین پہ رگڑا او بل یا دیوار پر سمت مزمت واغا سلسو سر دھویا سب بالا جسدی پھر پانی ڈالا جسم پر سم تنہا پھر اس جگہ سے دور ہو گئے علی دہ ہو گئے فاغا سل قدم ہے پھر پاؤں دے اس مسئلے پر کل ہو گیا ہے اگر یہ آج کے غسل خانے تو تنہا کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت میں منا فرماتی فنا ول تو میں دینے لگی نبی علیہ السلام کو تو کوئی ایک کپڑا کیا آپ اپنے جسد مبارکوں سے سکھائیں فقال ابھی یدید ہاں کذا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں کر دیا ہاں کذا اشارہ نہیں میں نے کہا جی لے لیں فرمانے ضرورت نہیں ہے والم یور اب یہ جملہ ابھی دو تین دفعہ آنے والا ہے یوردھ ایک رد یا رد سے ہے ایک آراد یوردو سے ہے تو اب یہ لم یورد آراد سے ہے آرادھ سے ہے والم ارادہ نہیں فرمایا مجھ سے تولیا لینے کا میں نے دینا چاہا لیکن ولم لم یوردا ارادہ نہیں فرمایا بس یوں کرتے رہے نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں اگر اس لیے کہ ولم یوردا یورد کے رد سے کرو ولم تو رد نہیں کیا تو رد نہیں کہتے میں نے یہ ہے کہ پھر تو لے لیا ہے تو اس لیے رد سے نہیں ہے کسے ارادے سے آگے جاؤ یہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ وضو میں تو موالات شرط ہے موالات اس کو کہتے ہیں کہ آپ وضو کرتے ہیں تالا سبیل تعقب جو ہے اپنے اعزا کو دوئیں یعنی پہلا ازوا ابھی سوکہ نہ ہو کہ آپ دوسرا دھوئیں دوسرا سوکا نہ ہو تیسرا دوئیں یہ استحباب میں ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غسل میں موالا ضروری نہیں ہے مثلا کیا ہے آپ نے غسل کر لیا ہے اچھا تولیہ سے اپنے آپ کو سکھا لیا ہے اب غسل خانہ وہاں ہے آپ وہاں سے آئے آپ مچھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں سبیل ہے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ابھی آپ کا باقی اندام بدن سکھ کیا ہے ابھی اگر آپ پیر دوتے ہیں تو دو سکتے ہیں موالات ضروری نہیں ہے پیر دونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بدن خوشک نہ ہوتا رہو اس میں موالات کی ضرورت نہیں ہے تفریق الغسلے و لزو وضو اور غسل میں علیحدہ علیہ جدائی کرنا ذکر ہوتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنما سے کہ انسلہ ان اپنے پاؤں دوئے تھے بعدما جف وزو بعد اس کے سوکھ گئے تھے اس کے جسم سے وضو کا پانی وضو ہے نا تو پانی وضو یعنی آزار خشک ہو گئے تھے اس کے بعد پاؤں دوئے ہیں تو موالات ضروری نہیں ہیں جناب وہی پہلی روایت ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے میمونا کی روایت آج بہت آ رہی ہے ہاں اس روایت میں سلیمان کہتا رہا کہ لا ادری آزا کر سال اس عملہ اس حدیث میں صراحت آگے کے سلاسن تو امام بخاری نے جب اس رواج کے سانیہ ذکر کر دیا ہے تو سلاسن کی تصریح کے لیے کس رواج میں سلاسن کی قید موجود ہے اچھا سما فرح سما دل کا یہ دو بل وہی پہلے مسئلہ ہاتھ کو زمین پہ مل ہاں اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یہ اس مسئلہ پہلے باب ازا جام یہ باب اس مسئلے میں اگر ایک ادمی جمع کر لے اپنی بیوی سے سم ماں پھر یہ عود کرتا ہے لوٹنا چاہتا ہے دوبارہ جمع کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے ومن من یہ دوسرا مسئلہ ہے اور یہ باب ہے در بیان حکم من حکم اس شخص کے دارا نسائی فی غسل واحدن جس نے دور کیا ہو یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوا ہو فی غسل واحدن ایک غسل پر ایک غسل پر سمجھ گئے ہیں اب یہاں مسئلہ سمجھیں اگر آپ کی دو بیویاں ہیں اس کا حکم آپ کی ایک بیوی ہے اس کا حکم ایک آدمی ہے وہ جمع کرتا ہے ایک مرتبہ ابھی اس نے غسل نہیں کیا پھر چاہت آ ہے کہ دوبارہ جمع کر لے اپنی بیوی سے نظافت ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ غسل کریں اور پھر جائیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ جنابت کے بعد آپ نے تو غسل کر لیا ہے اب دوبارہ آپ کی مرضی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے جاؤ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ جمع کیا ہے اپنی بیوی سے اب دوبارہ چانت آ گئی ہے تو آپ بغیر غسل کی جمع کر سکتے ہو ہاں کر سکتے ہو اس میں کوئی ہارجا نہیں ہے ہاں محدثین حضرات اس کو استحباب سے تعبیر کرتے ہیں کہ پہلے جماعت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے اس استنجا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں تخفیف نجاست ہوتا ہے ہوتی ہے یعنی بدن پاک نہیں ہوتا بدن تب پاک ہوگا کہ جنب غسل کر لے لیکن اب جب یہ استنجا کرے گا تو استنجا سے نجاست میں خفت آئے گی ہوتے ہیں نا نجات تو لگی ہوتی ہے منی کے اثرات ہوتے ہیں رتوبات زوجہ ہوتے ہیں اس کو ہٹاؤ اور علماء محدثین فرماتی بھی ہیں کہ استنجا سے اعظام میں نشات پیدا ہوتا ہے تازگی پیدا ہوتی ہے جبکہ ٹھیک ہے نا تو بہرحال اگر جا کر لو تو بہتر ہے نہ کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مسئلہ دوسری مس دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دو تین چار پانچ بیویاں ہیں تو ایک آدمی سب سے ہم بستر ہو سکتا ہے یا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بستر ہو سکتا ہے لیکن ب اجازتی زوجے اول بس سمجھ گئے ہیں یہ آپ کی بیوی ہے یہ بھی ہے یہ چار آپ کی بیویا ہیں آج نمبر اس کا ہے آپ اس سے ہم بستر ہو گئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسری بیوی کے پاس جائیں نمبر تو اس کا ہے حق اس کا ہے اگر اس سے آپ پوچھ کر جائیں تو گنا نہیں ہے اس لیے کس نے اپنا حق معاف کر دیا ہے جب معاف کر دیا ہے تو آپ دوسری کے پاس جا سکتے ہو اب رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے اپنی بیویوں سے ایک رات میں ملاقات کی میں ابھی یہ تعبیر کر رہا ہوں ادب کرو نا سے باز آ جاؤ ایک چند بیویوں سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی ہے اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ نو بیویاں تھی تو ہر ایک سے اجازت کے بغیر گئے تھے یا اجازت مانگ کر گئے تھے حنفی تحقیق کی ن... کہ ہاں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ ہماری تحقیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر واجب نہیں تھا جب نمبر واجب نہیں تھا تو مرضی ہے آئے جائے اب یہ دو ساتھی آ ہیں ان کی مرضی آ ہیں بیٹھ گئے ہیں ابھی جب اٹھ کر جائیں گے تو ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ تم آئے کیوں اور گئے کیوں یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں تو جب چیز تم پہ واجب نہیں ہے تو مرضی ہے لیکن جو, جو حضرات کہتے ہیں کہ قسم واجب تھا تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہ دوران دور کرنا ب اجازت تھا ایک سے اجازت لے کر گیا دوسرے کے پاس پھر اس سے جب تیسرے کے پاس جا رہا تھا تو ان سے اجازت لے لی جب ان سے آگے گئے جانا چاہا تو ان سے اجازت لے لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ آخر میں جو آپ کے ذہنوں میں وہ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کچھ کریں گے کہ حل ہو جائے چلو دلیا. اب دیکھو پہلے اس حدیث سے ایک مسئلہ سمجھیں مسئلے کے بعد انشاءاللہ اللہ پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ عتیق الرحمن عمری کے لیے جا رہا ہے احرام کے بعد جو ہے خوشبو عمر والا نہیں لگا سکتا یہ محرم نہیں لگا سکتا عمری والوں آجی صاحب یہ تو ایک اتفاقی مسئلہ ہے لیکن ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا اور آپ نے عطر وغیرہ لگا لیا ہے اب جب اطر آپ نے لگایا ہے تو آپ نے احرام سے مناف ہے یا نہیں ہے نا یہ پہنے لگی ہوئی خوشبو ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس سے خوشبو آتی ہے اب ہم نے احرام باندھ لی اللہ عمین ارد العمر اللہ اللہ ایسا کرے اللہ عمنی ارید العمر فیسر فیصر حالی و تقبل حامن اب ہم نے لنگ وغیرہ دو چاد لپیٹ لیے جی ہیں جناب اب ابھی اب ہمیں دمبا دینا پڑے گا کیا نہیں ابن عمر فرماتے کہ دمبا دینا پڑے گا اس لیے کہ یہ خوشبو کا وجود جو ہے احرام سے منافی ہے تو جنا لازم ہے حضرت آشر صدیقہ دیکا فرماتی جناب تب ہو کہ احرام کے بعد ہی منافع آیا اگر احرام سے پہلے لگی ہوئی خوشبو کچھ اثرات ہوں احرام کے بعد کوئی بیسی بات کیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشبو بنایا کرتی اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے ازواج کے ساتھ طواف کرتی ہے طواف سے دوران مراد ہے رات کا مسئلہ ہے ادب کرو رات کا دوران کیا پھر اح... غسل کیا احرام لیکن اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی بدن مبارک سے خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ مسئلہ یاد رکھو یہاں پہ اختلاف کی ایک نوعیت بھی یاد رکھو کہ حضرت ابن عمر کی رائے حضرت عاشق کی رائے سے مخالف ہے لیکن فتو نہیں دیتی کہتے یار ہم اللہ ابن عمر اللہ برحم. کیا سمجھتا ہے نہ یار اللہ فلانا اس پہ اللہ رحم فرمائے وہ نہیں سمجھا اب یہ حدیث میں آپ کو بات تک پڑھاتا ہوں اس کے بعد اس پر مختصر سی بات ہے اے توجہ ہے تم بیدار ہو اب یہ مسئلہ ہے کہ میں صبح سوچ رہا تھا کہ دور حدیث کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے آپ کرتے ہیں نا مطالعہ بہت ضروری ہے اگر کوئی حواشی آپ نہیں دیکھیں تو عبارت آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس سے بغیر مسئلہ بالکل نہیں چلتا ہے اب یہاں زکر تو پیچھے تفصیل آ رہی ہے محمد ابن منتشر اپنے باپ سے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ زکر لعائشہ ل ہو کی ضمیر ابن عمر کے طرف راجیہ ہے میں نے ذکر کیا قول ابن عمر حضرت عائشہ کے ساتھ اور اسی نے لگا ہے کہ جب ان کا مستر ہونے کا تو اس کو لگا جائے جو عطل لگا ہے, ہے اس کو ہے نا مگر باقی بدبو ہو مسلط کی ہے سگریٹ کی ہے مسینے کی ہے, ہوتی ہے نا اب جب تم نے اطرایا ہے آج کی بدبو سے ہوگی اگر وہ میری کو چیلی ہے پسینے کے بعد سے آتی ہے کپڑے پہلے تو اس کی بدبو سے تم متنفر نہیں ہوں گے تو تمہارے درمیان جو تحاب دوستی محبت ہے وہ برحال ہوگا لیکن اگر ایسا ہو تو یہ خاون کے پہلی تیبر کیا نکاح میں ہے عورت کہ آ گیا لیکن اتنا سادہ غسل بھی نہیں کرتا ہاں بغل سے جو ہے نا پسینے کی بو آتی مصیبت ہے تو جب آپ جانے بین خوشبو لگائیں گے تو آپس میں انس بھی ہوگا اور یہ دلیل دیکھو تیے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو میں خوشبو لگا کرتی تھی تو جن کی بیویاں ہیں نا تو اس پر عمل کرو جب گھر جاؤ نا تو کہو خوشبو لگا کر دے دو ان کو دے دو یہ کہو کھول کر خوشبو لگا ہے وہ کبھی آپ کو ادھر لگائے کبھی ادھر لگائے خوش؟ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک سنت ہو جائے گی اس میں تو ایک انس بھی ہے دوسرا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ تم ہماری دما ہو, کیا ہو؟ کیا بھی کی اس پر خواد تو دوسری جگہ تو اس کی خدمت کرتا ہے تو, وہ تو, تا تو تا تا تا بھی خدمت کرے آگے جاؤ تقاش کرو شادی اس کو غور سے سنو ہمرس میں مالک فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ عصم یا دور علا نسائی فصا عت الواحدہ دور فرماتے تھے یا چکر لگاتے تھے اپنی برابر پر فسات واحدہ ساتھ سے ساتھ نجومی نہیں ہے ساتھ نجومی جانتے ہو گینٹہ یہ نہیں کہ ایک گینٹہ میں پھر ساتھ الوہدت سے مراد کیا ہے ایک زمانہ اور یہ وہدت پہ بیعتبار اس کے ہے کہ دو جماعین کے درمیان جو ہے بسلت نہیں ہوا تھا پھر ساتھ الوہد ایک زمانے میں من اللیل و اوی نار یعنی رات کا ٹیم ہو یا دیہن کی نماز پڑھنا نبی علیہ السلام کی کیا گیارہ تھی چٹائی پر کالا ارس فرماتے ہیں مسلم کہتا ہے مینان شیخ کا اللہ کے نبی کی گیارہ بیوی